ہے اس کا قولابی اللہ یہ وہ مؤمن ہیں اللہ دینا ادرا کو جنہوں نے پایا ہے صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ صلاۃ وسلام کی صحبت کو معل ایمان ایمان کی حالت میں نبی کا ساتھ پایا یہ لوگ ہیں اصحاب ابھی اس نے بڑی مختصر اور بڑی جامع مانے سی تعریف کی ہے دیکھنے کی بات نہیں کی ساتھ پایا ایمان کی حالت میں کول فی مناحج, مناحج مناحج کہتا ہے جمع منہجن منہج کی جمع ہے منہج کیا ہوتا ہے وہ تریق الواضح منہج کہتے ہیں واضح راستے کو اتریق الواضح واضح راستہ منہج کا معنی اطریک الواضح کو لو في اسدق فی منا ہی جی صدقی بھی تصدیق اگلا لفظ ہے صدق کہتا ہے الخبر خبر اور اعتقاد خبر اور اعتقاد اذا دابا الواقع واقعہ خبر اور اعتقاد جب واقع کے مطابق ہوں خبر اور اعتقاد جب واقع کے مطابق ہوں ترخیص آپ پڑھ رہے ہیں ہاں اس میں اس کی مزید وضاحت آ جائے گی صدق کی تلخیص المفتاح میں اذا تابق ال جب ادا تابق واقع آ جب خبر اور اعتقاد واقع کے مطابق ہو کان الواقع ایزن مطابق اللہ واقعہ اس خبر کے مطابق بھی ہو واقعہ اس خبر کے خبر واقعہ کے مطابق ہو اور واقعہ اس خبر کے مطابق ہو کیوں فینڈ المفا الا تمنت کیونکہ مفاعلہ دونوں طرف سے ہوتا ہے تا باقا باب کا کلا خود بولا ہے نا اس نے تا باقا یوتا بےکو موتا باب فاہو امین عیسو اناہ متابی کن لاک بلکسر اس حیثیت سے کہ وہ واقع کے متابق ہے متابق بل قسر یوسما اس کا نام ہے سدق وہ امین عیسو اناہ متابا اور اس حیثیت سے کہ وہ اس کے مطابق ہے بالفتح ہے مفول کا سیرا یوسما حقا اس کا نام ہے حق مطابق ہونے کے اعتبار سے اس کو کہیں گے صدق اور مطابق کے اعتبار سے حق وقادی سدق و حق ولا نقصل متابکاتی ایدن صدق اور حق یہ دونوں لفظ نفس مطابقت پر بھی بولے جاتے ہیں فی مناحج صد کی اگلا لفظ ہے تصدیق کہتا ہے بت تصدیق مطالعہ متعلق کن بیکلی ہی ساعدو، ساعدو کے متعلق ہے وہ اسحاب ہینا فی منا جس صدقی و تصدیق یعنی سا بد تصدیق فی منا جس صدق یہ منا جس اپنا جو ہے یہ سا کے متعلق ہے یعنی تصدیقی ویمانی بیما جا بھی نبی علیہ السلام یعنی وہ خوش ہوئے تصدیق کی وجہ سے اور اس چیز پر ایمان لانے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ویمانی اور ایمان کے سبب بیما جا بھی نبی علیہ السلام جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے کوقی سو فی ماری جلحی بی تحقیق سعیدو کہتا ہے یعنی بالا سعیدو کا معنی چڑھے یعنی پہنچے اقصى بل حقی حق کے آخری مرتبوں پر اکثر دور والے سعود عال عَلَى مراتی مَرَاتِبِهِ ہی یسل زیم و کا لکہ لکہ تمام مراتب پر سعود اس کو مستلزم ہے سعود چڑھنا قَوْلُهُ بِالتَّحْقِيقِ تحقیق فِي سعید مہارچل بِالتَّحْقِيقِ ظَرْفٌ ل متعلّا دمامرا بس اتنا ہی کافی ہے یہ پھر بعد کو آگے ملا کے تو کل پڑھ لیں گے